عرحمۃ الحمد صلی محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرح و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام شامیم خارن گرم سے ہمارے سلسلہ ادب کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو سترگ دو سو بارہ پانچ شریف کا شروع سے تک کے درست کی, کی تعداد ہے عورت فاتیہ میں ہمارے جو سلسلہ بعض جو ہے یہ اسماع میں ہے اسمال حسنہ میں سے یا رحمان یا رحیم کے سلسلے میں ہمارے گفتگو چل رہا ہے اور اس سے پہلے دو درس میں جو ہے الرحمان قرآن پاک میں قرآن مسجد میں کے عنوان سے دو درس دیا تھا آج جو ہے الرحیم قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو اسم اسم اسمایہ اسم اسم اسم اسم حسنہ ہے اسمایہ اس میں اقدر سے لاہی ہے یہاں جی الرحیم جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سرد میں ایک سو چودہ مرتبہ تکرار ہو اس کے علاوہ اکیلا جو ہے رحمان کے بغیر چودہ مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے تو اس میں الرحیم کے حوالے سے چن آیات آپ لوگوں کے مبارکان جن میں اس میں یہ اسم اعظم جو ہے الرحیم اس میں آیا ہو ہاں اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کی سرد میں ان میں سے چنا آیات آپ لوگوں کے ممالک کانوں تک پہنچاتا ہوں تو ان میں سے پہلے آیات تو کیا ہے الرحیم قرآن فاق میں پہلے آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صورت میں ہاں جی الرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ مقدسم جہاں الرحمن ایک سو چوتھا چودہ مرتبہ تکرار ہوا ہے جہاں لفظ جلال اللہ ایک چودہ مرتبہ تقرار ہوا ہے ایسے ہی الرحیم بھی ایک چودہ مرتبہ قرآن فاک میں یہ مقدس رسم آیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تجمہ یہ کہ اللہ کے نام سے جو زائج اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ یا سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس میں اسم میں اور الرحیم کے اہمیت کا اندازہ جو ہے بسم اللہ شریف میں ایک سو چودہ مرتبہ اس میں ذات یعنی اللہ کے لیے صفت واقع ہونے سے ہوتا ہے کہ اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے آسمان میں سے کتنی اہم سرا ہے ہاں جی اور اللہ جلالو جلال جو ہے کہ اللہ جل جلال جلالو نے اپنے بندوں کے ذہن سے ہاں جی میں الرحیم جو ہے اسم ان ہندو مقدس کو اسم جلال اللہ کی صفت قرار دیتے ہوئے صرف بسم اللہ کے صورت میں ایک ساتھ ایک سو چودہ مرتبہ اس کے تقرار سے جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ جلا اپنے بندوں کے ذہن میں اس شک و شبہ کو کہ آیا اللہ رحم کرنے والا ہے یا نہیں ع شرق شبہ کو بالکل دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذہن سے اس شکر شبہ کو کہ آیا اللہ رحم کرنے والا ہے یا نہیں اس شک شبہ کو بالکل دور کر دیا اور حرمایہ میں اللہ ہمیشہ اور تمام معلوقات پر بے نہت رحم فرمانے والا الرحمٰن الرحم کا یہ معنی ہے نا اللہ تو اللہ کی ذات ہو الرحمٰن جو بے نہایت رحمت فرنے والا اور رہیم اور تمام معلوقات پر رحمت فرنے والا فرمانے والا اور رحیم ہمیشہ رحمت فرمانے والا تو ان دونوں اسموشاء اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہاں کہ میں اللہ جو ہے ایسے عظیم ذات ہوں ایسا شفیق و مہربان ذات ہوں جس کے جو ہے رحمت تمام معلوقات کو شامل ہے اور سب سے زیادہ اسی کے رحمت ہے تمام معلوقات کے لیے اور میری رحمت پر جو ہے محلوق کو میری رحمت جو ہے ہر محلوک کو شامل ہے الرحمٰن الرحیم سے اس میں آتا ہے یہ رحمت عامہ کون ہے وہ رحمت جس کے اندر تمام موجودات آتا ہے تمام موجودات کو وجود بھی اسی اسم رحمان سے ملا ہے اور بقا دوام بھی اسی اسم رحمان کی برکت سے تو انہیں ہر شے کے وجود اور بقا کے لیے جی اللہ کی طرف سے جتنی رحمتوں کا عنایتوں کا شفقتوں کا نعمتوں کا ضرورت ہے وہ سب اس اسی رحمان کی برکت سے ہے اور فرمائے کہ میں اللہ ہمیشہ اور تمام معلومات پر بے نہت رحمت فرمانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہی معنیٰ ہے اور میرے رحمت ہر محلوق کو شامل ہے خاص طور پر مومن بندوں کے لیے دنیا آخرت دونوں میں رحمت فرمانے والا ہے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہاں جی ہمیں اس حقیقت کو علم شریف میں بھی ذکر فرمایا دو دفعہ ہاں جی ہاں الرحمٰن الرحیم اور قرآنِ پاک بالکل بسم اللہ کی صورت میں ایک سو چودہ مرتبہ یہ اللہ کریم جو الحمن الرحیم بادشاہ ہے اللہ جب خود فرما رہے ہیں خود صرف بسم اللہ کی آیت کی صورت میں ایک سے چودہ مرتبہ جب فرماتا ہے میں اللہ رحمان الرحیم ہوں تو سب سے زیادہ اور تمام معلومات پر اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہوں تو کیا پھر بھی ہمیشہ کی کوئی گنجائش رہے گا چاہے اللہ رحمٰن الرحیم ہے یا اللہ رحمتوں والا ہے یعنی اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہاں یہ جی شوقات فرماتا ہے نہیں فرماتا ہے کیا پھر بھی ہمیں شکر رہے گا جبکہ اللہ اصدق القائلین نے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا مجھا اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اللہ قرآن میں ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمارے ضمیر سے پوچھ رہے ہیں ہمارے دلوں سے پوچھ ہمارے دماغ سے پوچھ رہے ہیں بندہ بتا مشاء اللہ سے زیادہ سچا کون ہے امن اسد غمن اللہ قلعہ امن اسدغمن اللہ حدیثہ جب اللّہ ہمارے گفتار میں مجھ سے زیادہ جو ہے سچا کون ہے قول میں مجھ سے زیادہ سچا کون ہے حدیث میں بیان میں بطان سے زیادہ کو سچا کون ہے لیکن جواب کہ اللہ تو سے سچا تو کوئی نہیں ہے تمام سچائیاں اور سچے معروف تیرے بات ہی ہیں انہوں نے سچائی تو سے ہی سیکھا ہے تو حضران کرامی ہمیں اب اس بسم اللہ کو اتنی تعداد میں تکرار اسما کا اتنی تعداد میں تکرار اس کے علاوہ الگ سے الرحمن ستاون مرتبہ الرحیم چودہ مرتبہ ذکر ہونے اس مقدس کتاب میں جو سراپا حق ہے سچ ہے سچائی پر مبنی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرنی چاہیے کتنی اس ہمارے دل میں اللہ کے لیے جگہ ہونی چاہیے اور کتنی اللہ کے رحمت پہ ہمیں امیدوار ہونا چاہیے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اپنے دل و سے سوچیں تو آپ کو انداز کو اس مقصد پہ آپ اس منزل پہ پہنچے گا آپ اس بات پر یقین کریں گے اللہ تجھ سے بڑھ کر اس کا میں کوئی رحمت والا نہیں تو سے بڑھ کر کوئی شفقت والا نہیں تو سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں کسی کا فضل نہیں کسی کی نعمت نہیں کسی کے کوئی ہر چیز تیرے بات ہے اور سب کچھ اور تیری رحمت کے سارے ہم دنیا میں بھی زندگی گزارتے ہیں آخرت میں بھی تیری صاحب رحمت کے سارے سے ہم جنت کو امید کرتے ہیں جانم سے نجات کی امید کرتے ہیں گرامین ان رسم پر غور کریں تو اللہ صاحب کی بہت محبت ہوگا اللہ میں ایک بہت جس نے ہمیں عبادت و بندی کے حکم دیا ہے وہ اللہ جس کے سامنے میں سر و سجود ہوتا ہوں وہ اللہ جس کے علم میں حج کرتا ہوں عمرہ خرص و اللہ جس کے ذاکر میں ضد کا خیرات دیتا ہوں میں نرودا رکھتا ہوں باقی نیکیاں کرتا ہوں وہ اللہ کتنا مہربان ہے وہ اللہ کتنا شفیق ہے ہاں خود فرما رہے ہیں ایک سو چوتھا مرتبصر بس بسم اللہ کے سرحدے میں, میں اللہ سب سے زیادہ رحمتوں والا ہر محلوب پر رحمت فرمانے والا اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا اللّہ فرمانے والا حول ولا قوة اللہ, اللہ دوسری آیت جو ہے رحم جس میں اللہ وسطیٰ اللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی باشست طلب کرو کیوں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم البش اللہ تعالیٰ غفور بھی مبالغہ کا سکھائے رحیمِ مبالغہ کا سکھائے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ بے شک میں اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا شرح بقار عالم ال ایک سو ننانوے اللہ سے اپنے گناہوں کی باشت طلاق کرو کیونکہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا جب اللہ خود فرمارے میں نل انا یہ پھر تحقیق ہے ہر قسم کے شیک و شبہ کو دور کرنے کے لیے عرب اس لفظ اننا کو اسمار کرتے ہیں ہم لوگ زبان اردو زبان میں اپنی بے شک بلا شبہ ہیں بے تحقیق کے الفاظ سے اس انا کا ترجمہ کرتے ہیں ہم جب اللہ فرماتے بلا شیخ شبہ بنداغان خدا بلا شیخ شبہ تمہیں میں کسی قسم کی شیخ شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اللہ بغفور الرحیم ہوں میں اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہوں اللہ اکبا اللہ خود فرمانے بندہ میرے مجھ سے معافی مانگو مجھ اللہ سے اپنے گناہوں کی بشت طلب کرو کیوں اللہ خود اس کی علت بین فرمائے کیونکہ میں بہت باشنے والا اور بہت مہربان ہوں میں بچنے میں جو ہے جو بندہ میرے درگاہ میں گناہوں کے بشتر طلب کرتا میں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہوں نہ صرف معاف کر دیتا ہے اللّہ تعالیٰ بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں جو بندہ سچائی سے توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو قرآن پاک آیت ہے یبدالس آتیم حسنات اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں اس نے گودس گناہ کیا تھا ہاں اللہ تعالیٰ اس کی سچے توبہ اللہ سچی رجوع کی وجہ سے خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ نادیم ہو کر شرمندہ ہو کر خود کو انہ کار سمجھ کر اللہ کے حضور میں توبہ تائب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے اس گناہوں کو دس گناہ کو بخش دیتے ہیں بلکہ اس کے جگہ پر دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں ایسا مہربان اللہ ہے اس لیے اس فرمائے فرمایا اے اللہ میرے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کے باش طلب کرو کیونکہ کی بلا شخص و میں اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور بہت مہربان ہے اللہ تو واضح ہوا کہ گناہوں کے بخشت اللہ ہی کی اس میں الغفور و سے وابستہ ہے اس لیے اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگا کیونکہ کی میں ما بہت بہنے والا بہت مہربان ہوں تو اس میں الغفور الرحیم کی برکت سے ہاں اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہوں کو باس دیتے ہیں ان دو اس منگ کی برکت سے ہی گناہ بخشے جاتے ہیں تیسری عادلہ اللہ و یسفر اللہ غفر الرحیم سرحِ معدہ ہنج سرائے جو ہے عائد نمبر چورہتر ہے سیونٹی فور اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم بنسنوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ہم گناہ گاروں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آفلا اللہ کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے کیا لیک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے کیا یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے کیوں نہیں ہوں ہاں جی وسطہ ہرون و اللہ سے اپنے گناہوں کی معاشرے کیوں طلب نہیں کرتے ہاں جی احلا اخلا یتو گن اللہ یہ لوگ کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے توبہ نہیں کریں گے وہی استا اللہ سے اپنے گناہوں کی باشش یہ لوگ کیوں نہیں کرتے کیوں طلب نہیں کرتے کیوں باشش کیوں نہیں مانتے اللہ سے گناہوں کی بشش کی درخواست کیوں نہیں کرتے کیوں کیونکہ کی وہ اللہ نہیں اور بے شک اور اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے بہت باجنے والا اور بہت مہربان ہے جب بہت باجنے والا بہت مہربان اللہ جو ہے شکوہ کر رہے ہیں بندے میں بہت مہربان ہوں میں بہت شفیق ہوں میں بہت شفقت کرنے والا ہوں ہاں میرے مہربانوں کی کوئی انتہا نہیں میرے رحمت کی کوئی انتہا نہیں میرے لطف کرم کی کوئی انتہا نہیں میرے رسانات کی کوئی انتہا نہیں میرے بخشش کے کوئی انتہا نہیں بس تو میرے طرف رجوع کیوں نہیں کرتے افلا یہ تو اللہ کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کیا انہوں نے کیا یہ لو توبہ کی یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے وہی اللہ سب نے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ وہ اللہ بخشنے کے لیے تیار تیار ہے تیار بیٹھا ہوا ہے واللہ غفور ہے بس بندے کا ہاتھ اٹھانے سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ آجیدے کے ساتھ ہو سکے تو چند قدرانسوں کے ساتھ بخشش منگیں گے تو وہ اللہ خدما وہ اللّہ غفر الرحم اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ کو اللہ علیہم اور اللہ سے اپنے گناہوں کی باشش کیوں طلب نہیں کرتے اور اللہ تو بہت بچ جائے اور ہمیشہ مہربان ہے اللہ خود فرما رہے اللہ خود شکایت کرے ہم گنسانوں سے ہم اس دور کے بعد بات باتوں سے جو سب اور گناہوں میں غرق رہتے ہیں آج کے ہاتھوں میں موبائل لے کر ہاں جی کون سی غلط منظر نہیں ہے جو ہم نہیں دیکھتے ہیں کون سی غلط باتیں نہیں ہیں جو ہم نہیں سنتے ہیں کون سی غلط محافل نہیں ہیں جن میں ہم نہیں بیٹھتے کون سی آرام چیزیں جو آج کے دور کے جوان جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے احسان کرامی گرامی لٹاؤ یہ دنیا چند دن کا لالہ ہے اللہ کریم اور رحیم اللہ بلا رہے ہیں کہہ رہے آخلا یا تو بون اللہ یہ اللہ کے کی بندوں کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کیوں توبہ نہیں کرتے کیوں گنوشتا کیوں گناہوں کی باشش نہیں مانتے میں اللہ تو بچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں واللہ غفور غرب اور بے شک اللہ جو بہت زیادہ بچنے والا بہت مہربان میں بہت زیادہ بڑھنے والا بہت مہربان اللہ تمہارے گناہوں کی کے لیے آمادہ ہوں تیار ہوں اس کے لیے بس تم لیکن تم توبہ کیوں نہیں کرتے ہو لیکن تم میرے طرح الرٹتے کیوں نہیں ہو تم میرے نسب کی بہشت تلو کیوں نہیں کرتے ہو ہاں اس لیے علامہ اقبال فرمان ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں راہ دہلاؤں سے راہ راہ منزل ہی نہیں ہاں جی کوئی توبہ کرنے والا ہے ہی نہیں تو اللہ کی اس کو باشندگی توبہ کریں اللہ کا وعدہ سچا وعدہ قرانی وعدہ قرآن وعدوں میں کوئی جھوٹ کا تو شائبہ تک ممکن نہیں اس آیت مجدہ سے بھی اللہ نے توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی باخش کا وسیلہ وسیلہ جو اللہ کے اللہ کے بابرکت اس میں غفر الرحیم کو ہی قرار دیا ہے اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے کیوں میں امید ہوتے ہو میرے طرف پلٹ آؤ اولہ اللہ مجھ سے معافی مانگو بس میں تمہارے غلام کو, کو بس دوں گا کیونکہ میں غفور رحیم ہوں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں تو جان کر میں ان دو تین آیات کے جو ہے مختصر توجیحات جن میں اس میں بار برکت الرحیم اس میں ذکر ہوا تھا وہ آپ کے مبارک عام تک پہنچایا ہے بڑے لطف اندوز جو ہے آیات ہے ہاں یہ جی انسان اس میں عظم الرحیم الغفور ہے الرحمٰن ہے اظہاں امین آسمان میں غور و فکر کریں اپنے مستقبل کے لیے سوچیں اپنے آخرت کے لیے سوچیں اپنے انجام کے لیے سوچیں یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے اس میں ہمیں سامنے نہیں رہا ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں موت ہو رہے ہیں اس سال کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ مرے دنیا میں ہاں جی کیا یہ میں لوگ مرے ہیں دنیا میں تو کیا ہمیں ان سے سبق نہیں لینا چاہیے کیا صرف ہم نے زمشہ رہنا وہی بر ہم نے بھی جانا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس غیر اختیاری موت سے پہلے ہم جو ہے اضطراری موت سے اختیاری موت ماریں یعنی گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف پلٹ آ جائیں اس سے اپنے گناہوں کی بخش طرف کریں تاکہ جب ہم دنیا سے آہرت کے سفر کریں گے ہمارے روح جسم سے الگ ہوگا تو روح کو کوئی تکلیف نہ ہو جسم کو قبل میں کوئی تکلیف نہ ہو روح کا علم برجاہ میں کوئی تکلیف نہ ہو بلکہ آپ کا قبر جنت کے باغات میں سے کہ چب بن جائیں نہ کہ جہنم کے گاٹیوں میں سے ایک گھاٹی جہد رنگین آسما مقدس سے خوش سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے لطف اندوز ہو جائے اور اپنے اندر بخش کو امید پیدا کریں اور اللہ کے درگاہ میں گناہوں سے توبہ طائب کریں اللہ کے شکوہ یہ نہ دیکھیں افلا یہ اللہ ہیں اے یہ ہے اے میرحاب کہ کی لوگ کیوں کر اللہ کی طرف کیوں اللہ کی توبہ نہیں کرتے کیوں اللہ سے گناہوں کی باشست طلب نہیں کرتے اور اللہ تو بہت باسی اللہ مہربان ہے تو اس سے زیادہ اللہ ہمیں کتنی شفقت سے بلائیں گے جان کر تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ان دو مقدس دعاؤں کے ناسم آسم میں غور و فکر تدبر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا اللہ کا سچا بندہ بننے کا اللہ ہم سب کو توفیہ